اے نبی کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب ایسی انصاف والی بات کی طرف آؤ جو ہم میں تم میں برابر ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں نہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنائیں نہ اللہ کو چھوڑ کر آپس میں ایک دوسرے کو ہی رب بنائیں بس اگر وہ منہ پھیر لیں تو آپ کہہ دیجئے کہ گواہ رہو ہم تو مسلمان ہیں سامعین باد کی تفصیل سماعت کیجیے عیسائیوں کو دعوت دا توحید یہودیوں نصرانیوں اور انہی جیسے لوگوں سے یہاں خطاب ہو رہا ہے کلیمے کا اطلاق مفید جملے پر ہوتا ہے جیسے یہاں کلمہ کہہ کر پھر سوا ان کے ساتھ اس کا وصف بیان کیا گیا سوا ان کے معنی عدل و انصاف والا جس میں ہم تم برابر ہیں پھر اس کی تفسیر کی کہ وہ بات یہ ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کے ساتھ نہ کسی بت کو پوجیں نہ صلیب کو نہ تصویر کو نہ اللہ کے سوا کسی اور کو نہ آگ کو نہ کسی چیز کو بلکہ تنہا اللہ اکیلے کو جن کا کوئی شریک نہیں ہے انہی کی عبادت کریں یہی دعوت تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی تھی جیسے فرمان ہے غمہ ارسل قبل کے یعنی آپ سے پہلے اے نبی جس جس رسول کو ہم نے بھیجا سب کی طرف یہی وہی کی کہ میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں بس تم سب میری ہے عبادت کیا کرو اور جگہ اللہ کا ارشاد ہے ولاقت باس نے امت الرسول عن ابود اللّہ و جتن ابت <الطَّغُوت> یعنی ہر امت میں رسول بھیج کر ہم نے یہ منادی کرا دی کہ اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے سوا سب سے بچو پھر فرماتے ہیں کہ آپس میں بھی ہم اللہ کو چھوڑ کر ایک دوسرے کو رب نہ بنا لیں ابن جرئی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یعنی اللہ کی نا میں ایک دوسرے کی اطاعت نہ کریں اکریمہ فرماتے ہیں کسی کو سوائے اللہ کے سجدہ نہ کریں پھر اگر یہ لوگ اس انصاف والی دعوت کو بھی قبول نہ کریں تو انہیں اپنی اعتعاد گزاری پر گواہ بنا لیجئے ہم نے بخاری کی شرح میں اس واقعے کا مفصل ذکر کر دیا ہے جس میں ہے کہ ابو سفیان رضی اللہ عن جب دربار قیصر میں بلوائے گئے اور شاہ قیصر روم نے رسول اللہ کے نسب کا حال پوچھا تو انہیں باوجود کافر اور دشمن رسول ہونے کے آپ کی خاندانی شرافت کا اقرار کرنا پڑا اور اسی طرح ہر ہر سوال کا صاف اور سچا جواب دیا یہ واقعہ حدیبیہ کے بات کا اور فتح مکہ سے پہلے کا ہے اسی باعث قیصر کے اس سوال کے جواب میں کہا کیا وہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بد عہدی کرتے ہیں ابو صفیان نے کہا نہیں کرتے لیکن اب ایک معاہدہ ہمارے اور ان سے ہوا ہے نہ جانے اس میں وہ کیا کریں یہاں صرف یہ مقصد ہے کہ ان تمام باتوں کے بعد رسول اللہ کا نام مبارک پیش کیا جاتا ہے جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد یہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ خط محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے جو اللہ کے رسول ہیں ہرقل کی طرف جو روم کا بادشاہ ہے اللہ کی طرف سے سلام ہو اسے جو ہدایت کا متبع ہے اس کے بعد اسلام قبول کر سلامت رہے گا اسلام قبول کر اللہ تجھے دوہرا اجر دیں گے اور اگر تو نے منھ مو موڑا تو تمام رئیسوں کے گناہوں کا بوجھ تجھ پر رہے گا پھر یہی آیت لکھی تھی یہ روایت صحیح بخاری میں تفصیل کے ساتھ مروی ہے امام محمد بن اسحاق وغیرہ نے لکھا ہے کہ عمران یعنی کی شروع سے لے کر اسی سے کچھ اوپر اوپر تک آیات وفد نجران کے بارے میں نازل ہوئی ہیں امام ظہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں سب سے پہلے جزیہ انہیں لوگوں نے ادا کیا ہے اور اس میں مطلق خلاف نہیں ہے کہ آیت جزیہ فتح مکہ کے بعد اتری ہے پس یہ اعتراض پڑتا ہے کہ جب یہ آیت فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی ہے پھر فتح سے پہلے رسول اللہ نے اپنے خط میں ہرقل کو یہ آیت کیسے لکھی اس کا جواب کئی طرح سے ہو سکتا ہے ایک تو یہ کہ ممکن ہے یہ آیت دو مرتبہ اتری ہو حدیبیہ سے پہلے اور فتح مکہ کے بعد دوسرا جواب یہ ہے کہ ممکن ہے وفد نجران کے بارے میں شروع صورت سے لے کر اس آیت تک اتری ہو اور یہ آیت اس سے پہلے اتر چکی ہو اس صورت میں ابن اسحاق کا یہ فرمانا کہ اسی کے اوپر اوپر کچھ آیات اسی وفد کے بارے میں اتری ہیں یہ محفوظ نہ ہو کیونکہ ابو سفیان والا واقعہ سراسر اس کے خلاف ہے تیسرا جواب یہ ہے کہ ممکن ہے کہ وفد نجران حدیبیہ سے پہلے آیا ہو اور انہوں نے جو کچھ دینا منظور کیا ہو یہ صرف مباحلے سے بچنے کے لیے بطور مصالحت کے دیا ہو نہ کہ جزیہ دیا ہو اور یہ اتفاق کی بات ہو کہ آیت جزیہ اس واقعے کے بعد اتری جس سے اس کا اتفاق الحاق ہو گیا جیسے کہ عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ نے بدر سے پہلے کے غزوے میں مال غنیمت کو پانچ حصوں میں تقسیم کیا اور پانچواں حصہ باقی رکھ کر اور دوسرے حصے لشکر میں تقسیم کر دیے پھر اس کے بعد مال غنیمت کی آیات بھی اسی کے مطابق اتری اور یہی حکم ہوا چوتھا جواب یہ ہے کہ احتمال ہے کہ رسول اللہ نے اپنے خط میں جو ہرقل کو بھیجا اس میں یہ بات اسی طرح بطور خود لکھی ہو پھر رسول اللہ کے الفاظ ہی میں وہی بھی نازل ہوئی ہو جیسے کہ عمر بالخطاب رضی اللہ عنہ کے پردے کے حکم کے بارے میں اسی طرح آیت اتری اور بدری قیدیوں کے بارے میں انہی کی موافقت میں فرمانے والی تعالی نازل ہوا اور منافقوں کا جنازہ نہ پڑھنے کی بابت بھی انہیں کی بات قائم رکھی گئی اور مقام ابراہیم کو مسلح بنانے کی بابت بھی اسی طرح وہی نازل ہوئی آسا اور ابو ان تلّقہ کنہ بھی انہی کی موافقت میں اتری بس یہ آیت بھی اسی طرح رسول اللہ کے فرمان کی موافقت میں ہی اتری ہو یہ بہت ممکن ہے واللہ اعلم